نور اللہ اللہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے اس حدیث پاک کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ کفن چوروں کے انکشافات یہ آغاز میں کنز العمال کی پہلی جلد کے حوالے سے نکل کیا ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالقین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمع اور شب جمع مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک سلسلے میں ہم اسلام کے پھیلنے کے اسلام کی قبولیت کے واقعات اسلام کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا گیا اسلام کا نور کس طرح پھیلتا چلا گیا اور الحمد یہ اسلام کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے ان واقعات ان اسباب اور ان لوگوں کے حالات کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ایسی روحانیت تھی وہ کون سی ایسی نورانیت تھی جس کے ذریعے لوگوں کے دل منور ہوتے چلے گئے آج ایک بادشاہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہم آج کے سلسلے میں ذکر کریں گے آپ اس میں انشاءاللہ تعالی بہت سی معلومات بھی پائیں گے بڑا ہی دلچسپ ان کا واقعہ ہے اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین بھی ہیں ان کی ایک روایت ہے اس روایت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب مسلمان مکت المکرمہ میں اذیتیں برداشت کر رہے تھے اسلام کا ابتدائی دور اس کو کہا جاتا ہے مکے کے غیر مسلم طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں کے ذریعے اسلام کو سفائی ہستی سے مٹانا چاہتے تھے مسلمانوں پر جو ہے وہ دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا گلی کوچوں میں ان کو للان مارا جاتا تھا کسی کو تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا جا رہا ہے کسی کو جلتے انگاروں پہ لٹا لٹا کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یوں طرح طرح کی تکالیف مسلمانوں کو دی جا رہی تھی بالآخر ان کی تکالیف سے بالآخر مکہ کے غیر مسلموں کے ظلم اور جبر سے تنگ آ کر اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑنا اس پر مجبور ہو گئے مسلمان اور بہت سے مسلمان ہبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بعد میں شرف ملا تھا ان کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ ہبشہ پہنچے اور شاہ حبشاہ نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی تو ہمیں یہاں اپنے دین کے بارے میں مکمل امن نصیب ہو گیا ہم جس طرح چاہتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے کوئی شخص ہمیں عذیت نہ پہنچاتا اور نہ گفتگو سے ہماری دل آداری کی جاتی قریش کو جب ہمارے ان خوشکن حالات کا علم ہوا تو انہوں نے تمام روساہ کو بلا کر اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے بارے میں مشورہ کیا اور یہ تح پایا کہ اہل مکہ میں سے دو ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے جو بڑے زیرت دانا معاملہ فہم اور سیاسی امور میں مہارت رکھتے ہوں انہیں بطور سفیر نجاشی کے پاس بھیجا جائے اور ان کے امراض چمڑے کی قیمتی اور نفیس مصنوعات بطور تحفہ بھیجی جائیں تو یہ لوگ بہت سے تحفے تحائف لے کر شاہ ابو شاہ کے پاس پہنچے اور پہلے جا کر انہوں نے وہاں کے مذہبی علماء اور جو عمرات تھے ان سے رابطہ قائم کیا انہیں بطور نظرانے نے وغیرہ دیے اور بادشاہ کے لیے انہوں نے تحائف کے علاوہ ایک اعلی نسل کا عربی گھوڑا اور گراں بہا ریشمی جبا بھی انہیں دیا اور یہ تاکید کی تھی کہ بادشاہ کو جب تم ملو تو مسلمانوں کو ملاقات کا موقع نہ دینا اور مسلمانوں سے گفتگو کی نوبت نہ آنے دینا تم کوشش کرنا کہ مسلمانوں کو کوئی بات سنے بغیر ہی بادشاہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے نکال دے تمہیں سلامہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ یہ لوگ آئے وہاں کے مذہبی پیشواؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اور بڑے تحائف دیے اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے شہر مکہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے تو اس طرح کر کے لوگوں کو بھڑکا کے انہوں نے ہمارے خلاف کر لیا اور انہی مزید پیشواؤں کو انہوں نے توحفے وغیرہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو کہا کہ تم ہمارا بادشاہ کے دربار میں ساتھ دینا پھر جا کر انہوں نے وہاں پر اس کو سجدہ کیا بڑے ادب احترام سے اس کی خدمت میں توحفے پیش کیے جن کو اس نے قبول کر لیا پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا اب یہ جو غیر مسلم مکے سے آئے تھے مسلمانوں کو وہاں سے جلا وطن کروانے کے لیے تو یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں ان کی رسائی ہوگی پہنچ گئے اور پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا اور کہا اے بادشاہ ہمارے شہر کے چند بیوقوف اور احمد نوجوان ماض اللہ آپ کے ملک میں رہش وزیر ہو گئے انہوں نے اپنے اپنی قوم کا دین ترک کر دیا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک نیا دین کھڑا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں ہمیں ہماری قوم کے سرداروں نے جو ان لوگوں کے باپ چچا اور قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں بھی بھیجا ہے یا آپ انہیں مکہ واپس جانے کا حکم دیں ان کی قوم کے لوگ ان کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہیں اور ان کی معیوب اور نازیبا حرکتوں سے آگاہ ہیں انہیں نازیبا حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو اور یہ بھاگ کر یہاں چلے آئے حضرت تمہیں سلمہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی جو مکے سے یہ لوگ آئے تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ نجاشی مسلمانوں سے گفتگو نہ کرے اب جب یہ گفتگو سے فارغ ہوئے تو بادشاہ کے جو درباری تھے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے بھی ان کی تائید کی اور کہا کہ یہ جو لوگ مسلمان آئے ہیں انہیں یہاں سے نکال دو مکے واپس بھیج دو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نجاشی نے گوارا کیا لوں میں انہیں تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا پھر اس نے صاحب اکرام کو بلانے کے لیے اپنے کاسد کو بھیجا جب وہ کاسد وہاں پہنچا اور بادشاہ کا پیغام पहुंचाया تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا شروع کیا اب مسلمان جمع ہوئے آپس میں بعض نے کہا کہ اس شخص سے بعد جب تم جاؤ گے تو تم کیا کہو گے وہ لوگ جن کے رگو پہ میں ایمان فرائد کیے ہوئے تھا اللہ تعالی پر ایمان لانے کی برکت سے سارے خوف اور اندیشے ان کے دل سے کافور ہو چکے تھے انہوں نے سوال کا یہ جواب دیا جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو تم وہاں جا کر کیا کہو گے کہنے لگے با خدا ہم وہی کہیں گے کہ جس کا ہمیں علم ہے اور جس چیز کا ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو جائے یہ تہیا کرنے کے بعد ان وفا شعروں کا گروہ جب نجاشی کے پاس پہنچا تو نجاشی نے ان کے آنے سے پہلے اپنے پادریوں کو بھی وہاں جمع کر رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے نجاشی نے غلامان نے مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ کیسا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا اور نہ کسی اور مذہب کو اختیار کیا اس دین کے بارے میں مجھے بتاؤ مسلمانوں نے اپنی ترجمانی کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا نمائندہ مقرر کیا حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھے اور بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بولے اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ, وہ, وہ گفتگو آ رہی ہے وہ, وہ الفاظ آ رہے ہیں وہ لمحات آ رہے ہیں جو نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی جو بیان کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان تاریخ کی کتابوں میں یوں ملتا ہے اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے ہم جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے تھے مردار کھایا کرتے تھے بدکاریاں کیا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتے تھے ہم میں سے طاقتور غریب کو کھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایسا رسول بھیجا جن کے نصب کو بھی ہم جانتے ہیں جن کی صداقت امانت اور عفت سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانے اور اللہ ہی کی عبادت کریں اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولیں امانت میں خیانت نہ کریں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں ہم سایوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آئیں برے کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہیں اس نے, یعنی اس پیغمبر نے ہمیں فس کو فجور جھوٹ بولنے یتیموں کا مال کھانے پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تومل لگانے سے منع کیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ اجزل کی عبادت کریں کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں نیز انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں زکات دیں اور روزے رکھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت نے اسلام کی تعلیمات کو بڑی تفصیل سے گن گن کر پیش کیا پھر فرمایا چنانچے ہم نے اس رسول مکرم کی تصدیق کی ہم ان پر ایمان لائے اور اللہ کے جو حکم وہ لے کر ہمارے پاس آئے تھے ہم نے ان کی پیروی کی ہم صرف اللہ ودہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے جن چیزوں کو اس نے ہمارے حرام کیا ہم ان کو حرام سمجھتے ہیں اور جن کو ہمارے لیے حلال کیا ان کو ہم حلال سمجھتے ہیں ہمارا یہ جرم اب بتایا کہ یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی ہمیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں ہمیں ہمارے دین سے رو کردہ کرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا کیا ان کا مقصد یہ ہے ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر جھوٹے بابوتوں کی پوجا کریں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ناپاک چیزوں کو پہلے حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھنے لگ جائیں جب ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم رشتے داریاں کاٹیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھر حرام کاریاں کریں ان کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم رشتے داروں سے قطع تعلق کریں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھر جو ہے یتیموں کا بال کھانے لگ جائیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے لگ جائیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو برے کام چھوڑ چکے وہ برے کام کرنے لگ جائیں اور جب انہوں نے جبر و کہر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہم پر جینا حرام کر دیا ہمیں ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے باز رکھا تو اے بادشاہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے دوسرے بادشاہ کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پسند کیا آپ کی پناہ کو ترجیح دی اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم پر ظلم نہیں کرو گے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ان ظالموں کے ہاتھ نہیں دو گے پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے آپ کے نبی پر نازل ہوئی ہے کیا اس کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں مجھے یاد ہے نجاشی نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی آرہ وہ کیسا سہانا منظر ہوگا نجاشی کا دربار ہے اس کے عمراہ مذہبی پیشوا اپنی آلیشان کرسیوں پر بیٹھے مکے کے دو سفیر بھی وہاں موجود اس اجنبی ماحول میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار کی کیسی رمجم شروع ہوئی آپ تلاوت کر رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جاتے ہیں نجاشی بادشاہ اور اس کے علامہ پر رکت تاری ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی کی تلاوت کی آواز سنتے سنتے نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے علماء پر رقت طاری ہو گئی۔ آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے یہاں تک کہ ان کی کتابوں کے ورق ان آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں۔ اپ تلاوت شروع فرما چکے تو نجاشی نے اپنی رکت پر قابو پاتے ہوئے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نو تلاوت مکمل کر چکے تو نجاشی نے اپنی رکت پر قابو پاتے ہوئے کہا بہدا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے یہ ایک ہی شمان کی شعائیں ہیں اور ایک ہی چشمہ کی موجے ہیں پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں کو مخاطب کر کے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں ان لوگوں کو کبھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب یہ دونوں وہاں سے چلنے لگے تو پھر عمر ابن عاص نے اپنے ساتھی عبداللہ سے کہا عبداللہ بن بین ابھی سے کہا کہ کل میں ان کے بارے میں ایسی چال چلوں گا جو ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھے گی اگلے دن اس نے بادشاہ کے قریبی درباریوں سے مل ملا کر جا کر اسے کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں مسلمان یہ حضرت عیسا علیہ السلط اسلام کو گالیاں دیتے ہیں یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بڑی ناصیبہ باتیں کرتے ہیں آپ انہیں بلا کر پوچھیے اب جب دوبارہ بلایا تو مسلمانوں کو بہت فکر پھر مشورہ ہونے لگا کہ اگر اس نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کیا تو کیا جواب دینا چاہیے قوت ایمانی نے ان کے حوصلوں کو بلند کیا اور انہوں نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کر لیا ہم اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ہاں کچھ بھی ہو جائے اللہ اللہ. یعنی ان کا عقیدہ کچھ اور ہے اور جو اسلام نے عقیدہ دیا ہے اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے کہ اگر ان کے عقیدے کے خلاف بات کی تو وہ غصے ہو جائے گا لیکن پھر یہی طے پایا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو مطلب مذہب ہے ہمیں جو اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے ہم وہی بیان کریں گے جو مرضی ہو جائے جو تکلیف آتی آ جائے مارے گا مار نکال دے گا ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے گا جو ہوتا ہے ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جو سچ ہے وہ بیان کر دیں گے یہ طے کرنے کے بعد نجاشی کے دربار میں پھر آ گئے اس نے آپ سے ہی چھٹ یہ سوال پوچھا مادہ تکول سب نے مریم کہ تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور بڑی جرت اور دلیری سے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار مریم میں الکا کیا یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا وہاں سے ٹنکا اٹھایا اور کہا ولہ ادا مریم ما ہاں کہنے لگا بخا جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا اس سے ہٹ کر ایک جملہ ایک کلیم اتنی بھی اس میں بات میں فرق نہیں ہے تو مصرت امام احمد کے حوالے سے ہے کہ نجاسی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاح اسلام کے بارے میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ حق بیان کر دیا تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں جس ہستی کے پاس سے تم آئے ہو اسے بھی میں کہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کا یعنی خوشخبری عیسا بن مریم نے دیا تھا میرے ملک میں جہاں چاہو قیام کرو باقی قسم اگر مجھے حکومت کی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے جوتے اٹھاتا ان کی نالین اٹھاتا اور ان کے وضو کرانے کی صحاطتیں حاصل کرتا ان <محن> <محن> نجاشی پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا سچائی کا ان میٹھے جملوں کا قرآن پاکت کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کا قدر اثر ہوا یہ نجاشی بادشاہ آنکھوں میں آنسو ہے اور مصطفا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نالائن اٹھانے کا تمنار کا اظہار کر رہا ہے یہ وہی ہے جن کا ذکر ہم نے انجین میں پایا ہے اور یہ نجاسی بادشاہ جو تھا اس نے یہ کہا کہ آئے لوگوں تم یہاں رہو اور اگر تم میں سے کسی ایک کے بدلے میں بھی مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے اور کہے کہ میں تم میں سے کسی کو واپس بھیج دوں تو میں سونے کے پہاڑ کو ٹھکرا دوں گا لیکن تم میں سے کسی کو واپس نہیں کروں گا صلو علی الحبیب حبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی جنرل کے ناظرین امام بہکی نے نجاشی بادشاہ کے قبول اسلام کے زمن میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کا آپ کے مکتوب شریف کا ذکر کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف گرامی نامہ بھی لکھا تھا اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی اور مسلمان مہاجرین سے اس نے سلوک کی اسے تلقین بھی فرمائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب مسلمان جو حبشاہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو خط بھی لکھا تھا خط میں بھی یہی اسی طرح کے الفاظ تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اس کا مفوم تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کی طرف جو حبشہ کا بادشاہ ہے تم پر سلامتی ہو میں اللہ تعالیٰ کے کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے جو پاک ہے جو امن دینے والا ہے جو محافظ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسا اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم میں الکا کیا اور عبادت گزار پاکیزہ پاک دامن اسمت شعار تھی وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوئی اللہ تعالی نے اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا اور جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت اپنی پھونک سے پیدا کیا میں تمہیں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحطہ اللہ شریک ہے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تو میری پیروی کر اور جو مجھ پر نازل ہوا اس پر ایمان لیا بے شک میں اللہ کے رسول ہوں میں نے تیری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے اور اس کے ساتھ چند مسلمان بھی ہیں جب وہ تیرے پاس آئیں تو تو ان کی میزبانی کر ان پر تشدد نہ کرنا میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ کی طرف دعوت ہوں میں نے اپنا پیغام تجھے پہنچا دیا اور خیر خائی کا حق ادا کر دیا بس میری نصیحت کو قبول کر اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو اس, اس گرامی نامہ کے ملنے سے اس مکتوب کے ملنے سے نجاشی کا وقت بیدار ہو گیا اس کا مقدر سنور گیا اور اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عریضہ بھی تحریر کیا اب اس کا جو خط تھا تاریخی کتابوں میں وہ بھی ملتا ہے نجاشی نے لکھا یہ عریضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسحم بن ابجر کی طرف سے ہے اے اللہ کے نبی اللہ تعالی کے آپ پر سلام ہو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ساتھ مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی یا رسول اللہ حضور کا گرامی نامہ مجھے مل گیا ہے اور اس میں عیسا علیہ السلام کے اسلام کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم عیسا علیہ السلام اس سے زائد نہیں ہے جو حضور نے ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو پہچانا ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ اس کے ہمراہیوں کی میزبانی کی پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے میں نے حضور کی بیعت کی ہے اور حضور کے چچا داد بھائی کی بیعت کی ہے میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے میں حضور کی خدمت میں اپنا بیٹا باری ابن اسحم بن ابجر بھیج رہا ہوں میں اپنے نفس کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ہر فرمان حق ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب آپ اندازہ کیجئے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس مکتوب نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کی صداقت نے اسلام کی حقانیت نے اسلام کی نورانیت نے کس طرح ایک بادشاہ کے دل میں گھر کیا نجاشی بادشاہ جو تھا اس پر کوئی جبر نہیں تھا اس کے واقعے میں یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے نجاشی بادشاہ کے قبول اسلام کا واقعہ پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ تلوار سے تو اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اسلام زبردستی قبول نہیں کروایا گیا اسلام سے زبردستی منحرف کرنے کی کوششیں تو کی گئی ہیں نجاشی بادشاہ پر کوئی زبر نہ تھا نجاشی بادشاہ پر کوئی خوف نہ تھا نجاشی بادشاہ جو اس کے دربار میں مسلمان اس وقت مظلوم تھے لیکن نجاشی کے سامنے جب حضرت جافر نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی حق اور سچ کا اعلان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کے سامنے کھول کر رکھے گئے تو اسلام کا نور تھا اسلام کی صداقت تھی یہ اسلام کی حقانیت تھی یہ اسلام کا حسن تھا تو نجاشی بادشاہ کے دل میں گھر کرتا چلا گیا اور وہ جس کو توفے تحائف دے کر جس کے سامنے جو ہے وہ لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کر کے اس کو بڑکایا مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی لیکن وہی نجاشی بادشاہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت جعفر کے ہاتھ میں اسلام قبول کر رہا ہے بیدی بیدی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اب یہ جو مسلمان تھے یہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے مسلمان ظلم و ستم انہوں نے سہے تکلیفیں برداشت کی اور یہ ان کا بہت سارے لوگوں کا مکہ سے ہبشہ تک ہجرت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی صداقت کو ایسا جانا اور مانا کہ تحفظ ایمان کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اسلام کی حکانیت ان کے دل میں کیسی بیٹھی تھی جو ہجرت کر گئے وطن چھوڑا گھر چھوڑا گھر بار چھوڑ کر جو وہ ہبشہ چلے گئے اور یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ ان پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم کیے جا رہے تھے وہ پتا چلا اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو اسلام قبول کرنے والے یہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مکے مکے سے ہبشہ نہ جاتے اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی تھی بلکہ اسلام پر تلوار اٹھائی گئی اسلام کو تلوار سے نہیں پھیلایا جا رہا تھا بلکہ اسلام کو تلوار سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ نجاشی کے دربار میں حق کا اعلان کیا حضرت جافر نے صداقت کا بیان کیا اور ان کی صداقت نے وہاں پر ایسا کام کیا کہ الحمدللہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا اور یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے کہ جس کا جنازہ پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کا جنازہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اس کی نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے دعا مبژت فرمائی تھی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نجاشی بادشاہ کے قبول اسلام کے اس واقعہ میں ہمارے سامنے چند چیزیں جو آئیں ان میں ایک اہم چیز جو آئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کا آپس میں جو مشورہ ہوا تھا اور کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا وہاں پر بات کیا کریں گے تو یہی طے ہوا تھا کہ ہم سچ بولیں گے کوئی بھی جھوٹی بات نہیں کریں گے تو یہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے یہ جرم اگر جرم ہے تو سوبار کریں گے سچائی اور صداقت کا بیان کیونکہ اسلام کا حسن ہے صلی وسلم کی بارگاہ میں چند گناہوں کا مومن جھوٹ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اللہ, علال اللہ کی لانت اس سورت المنائے اللہ تعالیٰ کسی حد سے بڑھنے والے جھوٹ بال بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتا صحیح مسلم یادی سے پاک حضرت عبداللہ بن مسود سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک جھوٹ گنا کی طرف لے جاتا ہے اور گنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک انسان مسلسل جھوٹ بولتا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو پتہ چلا کہ اسلام کی حسن اسلام کا حسن سچائی ہے صداقت ہے مسلمان جھوٹ سے بچتا ہے اور بچنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی اور حدیث مبارکہ میں سچائی کے فضائل بیان کیے گئے جھوٹ کے جو وہ جھوٹ کی تباہ کاریاں بیان کی گئی ہیں اس کے عذاب بیان کیے گئے ہیں کہ فرمایا گیا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھی حدیث پاک میں فرمایا انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل میں سیاح نکتہ ڈال دیا جاتا ہے پھر اس کا دل سیاح ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے ہاتھ جھوٹے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے اور سچائی کو اس کی جو ہے وہ عادت ڈالے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج بھی اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں اسلام کی تعلیمات کو پورا اپنا لیں تو آج بھی ان شاء کا مسلمانوں کی گفتگو کی برکت سے ان کی زیارت کی برکت سے ان کی صحبت کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں جیسا کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران یہ ساؤتھ افریقہ جب قافلے کے ساتھ پہنچے تھے تو فیضان مدینہ بنانے کے لیے جگہ دیکھنے کیلئے جگہ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا اور اس جگہ کا مالک جو تھا وہ غیر مسلم تھا اور وہ غیر مسلم ان کے با امامت جو ہے وہ بارش چمکدار اور نور بار چہرے ان کو دیکھ کر اور اللہ اللہ کی قبر خیاب میں ایسا مس ہوا بے قرار ہو کر آگے بڑھا اور نگرانے سورت سے کہنے لگا کہ مجھے مسلمان کر لیجیے اسی وقت اس نے اسلام قبول کیا اور میٹے میٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اندامہ کیجئے کہ اسلام کی صداقت اسلام کی حقانیت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ ان کے حقیقی مسلمانوں والے چہرے دیکھ کر ان کی سنت اور بڑے حلیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں آئیے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے کی دعوت کو عام کیجیے سنتوں کی خدمت میں شامل ہو جائیے اور دعوت سامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں لگ جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے امین بے جاہد نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم